انسان کے بارے میں دوسرا نظریہ ہیومینزم کا ہے ہیومینزم جس کو عربی میں الفلسفت السانیہ یعنی انسانی فلسفہ کہا جاتا ہے جس کے مطابق بالکل انسان آزاد ہے یعنی وہ اپنے علاوہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے اگر وہ پابند ہے تو صرف اپنی خواہش اور رائے کا پابند ہے یہ بالکل عبدیت کا مخالف نظریہ ہے اسلامی نظریے کے مطابق جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انسان خلیفہ ہے اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں پر بھی حکم منوانے میں کسی قانون کا پابند ہے اور وہ ہے اس کے رب کا قانون لیکن ہیومنزم کے مطابق انسان قائم بزاد ہے قائم بذات ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے قانون خود بنائے گا اسی طرح انسان کی شرافت کے لیے علت اور سبب وہ انسانیت ہی کو مانتے ہیں یعنی جب کسی کا تعلق نوع انسانی سے ہے اس کا باپ اور ماں اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا دوسرے انسان سے کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی برابر ہیں فس فجور کی گندگیوں میں ڈوبے انسان کا ایک متقی اور دیندار انسان سے کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہیں یہ ہے ہیومنزم کا نظریہ اصل میں ہیومنزم کا نظریہ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ انسان کا کوئی خالق نہیں ہے بلکہ انسان از خود پیدا ہوا ہے پرانے یونانی فلسفے میں اس کو بخت اتفاق کا نظریہ کہا جاتا تھا ان کے مطابق ساری کائنات بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئی ہے اس نظریہ کو زیادہ رنگ دینے کے لیے ایک ملحد سائنس دان دارون نے علم اور عقل دونوں سے مختلف ایک نظریہ پیش کیا وہ نظریہ ارتقا ہے کہ انسان جراثیم سے لے کر بندر اور پھر بندر سے انسان بنا ہے سائنسی لحاظ سے یہ نظریہ بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے لیکن اس نظریے کے پیچھے وہ باطل سوچ ہے جس کا مقصد انسان کو باغی بنانا تھا کہ وہ خالد ہی کا انکار کر بیٹھے اور یہ تصور دینا کہ دوسرے جانوروں کی طرح انسان بھی ایک جانور ہے اور جس طرح دوسرے جانور اپنی خواہش کے مطابق بغیر کسی قاعدے اور نظام کے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے اور اس کو بھی یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکے ہیومنزم کا یہ باطل نظریہ بھی اس دور کے ملحدین مفکرین کی ایجاد ہے جس دور میں لوگوں اور کلیسا کے درمیان جنگ جاری تھی ان ایام میں مختلف قسم کے الحادی افکار رونما ہونے لگے اور اٹھارویں صدی عیسوی میں یہ فکر یورپ میں بالکل مضبوط ہو گئی سب سے پہلے یہ نعرہ اٹلی میں لگایا گیا اور مشہور ملحد فلاسفہ اس نظریے کا علم لے کر دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنے لگے جن میں مشہور ملحد فلسفی آرس مس جان لاک کانٹ فرانس بوٹر اور شیلر وغیرہ شامل ہیں ان کا نعرہ یہ تھا کہ تمام انسان تمام دینی قومی اور وطنی اختلافات چھوڑ کر انسانیت کے لیے متحد ہو جائیں اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کا اللہ تعالی سے شخصی اور ذاتی تعلق ہے اور دوسرے انسانوں کے تعلق پر دین اثر انداز نہیں ہوگا حتیٰ کہ ان کے مابین تعلقات کے معیار کی بنیاد انسانیت پر ہوگی نہ کے دین پر ہیومنزم کے مندرجہ افکار ہیں نمبر ایک یہ کہ کائنات بغیر کسی خالق اور سانے کے پیدا ہوئی ہے نمبر دو انسان طبیعت کا ایک جز ہے وہ ارتقائی مراحل اعمال کا نتیجہ ہے انسان کا دینی ثقافت تاریخی مراحل کا نتیجہ ہے جو انسان کو اجتماعی وراثت میں ملا ہے نمبر چار وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ گیا جس میں لوگ دین اور اللہ پر عقیدہ رکھتے تھے نمبر پانچ کہتے ہیں کہ دین مختلف تجربات اور افعال سے مرکب ہے اس لیے مقدس اور مادی میں کوئی فرق نہیں نمبر چھ انسان کا سب سے بڑا مقصد کامل انسانیت کو حاصل کرنا ہے نمبر سات وہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی جذبات اور اثرات شخصی اور ذاتی جذبات ہیں ان باطل عقائد کے علمبردار لوگوں نے فطرتی انسانی کے خلاف دعویٰ کیا کہ انسان کسی کا عبد نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر آزاد ہے اور خلیفہ نہیں بلکہ قائم بذات ہے اور انسانوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے بلکہ وہ سب مساوی ہیں اور تمام انسانوں کے مساوی حقوق ہیں اسلام اور ہیمنزم کے درمیان اس نظریاتی تضاد سے اسلام اور آج کے باطل انسان ساختہ نظاموں کے درمیان کشمکش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سیکولرزم کی دین سے دستبرداری لبرلزم کا انسانی زندگی کا مقصد خواہشات کی تکمیل اور جمہوریت کا انسانوں کو قانون سازی کا مطلق حق دینا یہ سب اس باطل نظریے کے سمارات ہیں ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کا چارٹر جنیوا معاہدہ جمہوری آئینوں میں بنیادی حقوق کے نام سے مختلف دفعات انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے والے مختلف این جی اوز یہ سب انسان کا اپنے خالق سے کلی بغاوت ہے انسانی حقوق آزادی اور مساوات کے نام سے انسانوں کو انسانیت سے نکالا گیا اور درندوں کی صف میں کڑا کیا گیا ہیومنزم کی بنیاد پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان انسانوں کا کوئی حق نہیں مانا جاتا جو انسان کو عبد مانتے ہیں اور حقیقی انسانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا اس کے لیے کام کرتے ہیں اور حقیقی انسانیت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے انسان نما درندوں کو راستے سے ہٹاتے ہیں ان کو دہشت گرد شرپسند انتہا پسند اور انسان دشمن قرار دیتے ہیں آزادی اور حریت کے دشمن قدامت پسند قرار دیا جاتے ہیں ان کے لیے ہیومن رائٹس میں کوئی حق نہیں ہے ان کو گرفتار کر کے سالوں سال خوف یا جیلوں میں ڈالنا یا گوانتانامو جیسے بدنام زمانہ جیلوں میں ڈال کر ان کو مختلف مظالم کا نشانہ بنانا یہ سب کا سب ان کے نزدیک اس لیے جائز ہے کہ وہ لوگ ہیومن نہیں ہے اس لیے کہ کانٹ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان وہ ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ انسان قائم بذات ہے اور انسان کی ابدیت اور خلیفہ ہونے کا منکر ہو ہیومنزم کی بنیاد پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد ان کے نزدیک صرف انسانیت ہی مانی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان ایک ہی جیسے تعلقات مانتے ہیں ولا اور برا کے عقیدے سے منکر قاصر اور بے لوگوں سے نفرت کو بداخلاقی اخلاقی کہہ کر انسانی اقدار کا منافی سمجھتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انسان دوستی کے قائل ہیں اور ان آیات کی مکمل مخالفت کرتے ہیں جس میں کفار اور یہود و نصارہ سے دوستی اور بدین لوگوں کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے ہیومنزم کی بنیاد پر ہم نے دو بار سرزمین پاکستان میں عورت کی حکمرانی دیکھی اگرچہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے لیکن فلسفہ ہیومنزم اس عقیدے کو رد کرتی ہے اور پاکستان کے آئین کی بنیادی حقوق کی روح سے جنسی فرق کا خاتمہ کیا گیا ہے اور مرد و عورت کے درمیان مساوات تسلیم کیا گیا ہے انسان کے قائم بذات ماننے کی وجہ سے بعض حضرات کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ عورت کی حکمرانی اگرچہ اسلام میں ناجائز ہے لیکن عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم محترمہ کو ملک کا وزیر تسلیم کرتے ہیں اس منحوس فلسفے اور پاکستانی آئین کی اس بنیاد پر جب محترمہ کے دور میں عورت کی حکمرانی کے خلاف شری دلائل کی روشنی میں بل پیش کیا گیا تو بحث تک کے لیے منظور نہیں کیا گیا اور آسان الفاظ میں جواب ملا کہ مذکورہ بل ملک کے آئین کے ساتھ متصادم ہے اس لیے کہ ملک کا آئین فلسفہ ہیومنزم کے تناظر میں تمام انسانوں کو مساوی سمجھتا ہے اور جنسی فرق کا قائل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت میں کافر مسلمان فاسق و فاجر اور متقی کے ووٹ کی ایک ہی حیثیت ہے اس لیے کہ سب ہیومن ہیں اور ہیومن تمام برابر ہیں ان کے درمیان کوئی فرق اور تفاوت موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی آئین میں مذہبی آزادی دی گئی ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک انسان قائم بزاد ہے وہ خود مستقل ہے صبح کو چاہے مسلمان ہو جائے شام کو چاہے کافر ہو جائے جس مذہب کو جس وقت چاہے اپنا سکتا ہے ہیومنزم فرق مانتا ہے تو صرف یہ فرق مانتا ہے کہ وہ لوگ جو انسان کو قائم آزاد تسلیم کرتے ہیں صرف وہی لوگ اس نظریے کے تحت انسان اور ہیومن ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے ساتھ تمام حقوق حاصل ہیں جبکہ وہ لوگ جو انسان کو عبد مانتے ہیں اور ارادہ الہی کے تابع ہونا اس کے لیے لازمی سمجھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور پہاڑ اور غاروں کے اندر بھی ان کے لیے جینے کا حق نہیں ہے ان کے خلاف ہر قسم کا جدید اسلحہ توپ ٹینک جہاز اور ہر قسم کیمیائی میائی ہتھیار استعمال کرنا جائز ہے اس لیے کہ وہ ہیومنز نہیں ہے تو ان کے رائٹس اور حقوق بھی نہیں ہے اس مختصر بیان میں ہم نے مختصر انداز میں ان الحادی فلسفوں میں سے ایک بنیادی فلسفہ ہیومنزم کا مختصر تعارف کیا آئندہ کے لیے انشاءاللہ ان الحادی فلسفوں میں سے اس فلسفے کی مزید وضاحت کے ساتھ سیکولرزم لبرلزم اور جمہوریت کا بھی انشاءاللہ کسی حد تک تفصیلی وضاحت کریں گے اور اسلام کے ساتھ ان فلسفوں کا تصادم بھی بیان کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ واخر الدعانا الحمد اللہ رب العالمی